مائن. میری عقل و ہوش کی سب حالتیں میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوع کے ڈھال دیں میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھال دیں کر لیا تھا میں نے عہدے تر عشق کر لیا تھا میں نے عہدے عشق تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دیں <تصفح> کر لیا تھا میں نے عہد عشق تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دیں یوں <تصفح> تو اپنے کاسدان دل کے پاس یوں تو اپنے کاسدان دل کے پاس جانے کس کس کے لیے پیغام ہیں یوں تو اپنے کاسدان دل کے پاس جانے کس کس کے لیے پیغام ہیں پر لکھے ہیں میں نے جو اوروں کے نام پر لکھے ہیں میں نے جو عوروں کے نام میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں یہ تیرے خط تری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال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 جوڑی ہوئی رقم کی طرح گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال بتائے جائیں تیرے قول اور قسم کی طرح گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں توڑ لو پھول پھول چھوڑو مت کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں توڑ لو پھول پھول چھوڑو مت باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں باغباں تو پھول پھول ہم تو اس خیال کے ہیں دیکھ لو پھول پھول دوڑو مت باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں دیکھ لو پھول پھول دوڑو مت ہے محبت حیات کی لذت ہے حی محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں ہے محبت حیات کی لذت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 پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں لیتی شرم دہشت جھجک پریشانی ناچ سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں नहीं لیتی تم میرا نام کیوں نہیں لیتی شرم دہشت جھجک پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لے پتا یاد ہے کہ سالہ سال اور ایک لمحہ سالحہ سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا سالحہ سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا خود ہی ایک درپا میں نے دستک دی خود ہی ایک درپا میں نے دستک دی خود ہی لڑکا سمے نکل آیا خود ہی ایک درپا میں نے دستک دی خود ہی لڑکا سمے نکل آیا